رحمان اللہ مسلم علا سید نامانا محمد سلم سبحان اللہ حضرات سامعین معروف مفکر حفیظ جالندھری رحمہ اللہ جن کی کنیت ابو السہر ہے شک نامہ اسلام جن کا بہت بڑا شاہکار دنیا ہندوستان کے اندر معروف و مشہور ہے شاہ. اس شہنام اسلام سے مسجد و مکتب ایک نظم پیش کی جا رہی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی سرگزشت بیان فرمائی مسجد سے لے کر سکول تک مسجد سے مراد مسجد المسکول سے مراد مس مکتب, مکتب سے مراد سکول ہے اس نظم کے اندر انہوں نے اپنی ساری صورتحال بیان کی کہ مسجد میں گیا تو کیا ملا سکول میں گیا تو کیا ملا ملال ملال ملال ملال آہی، آہی، آہی، آہ پھر جا کر جو سکول کی طرف سے ان کو نقصانات پہنچے اور الحاد اور بے دین ہی ملی اس کو اس کو سب بیان فرمایا جی اس کی حقیقت حال سر گزش ساری بیان فرمائی اور پھر شاہ اسلام اسلام جی شاہ نام ہے اسلام اسلام کے اندر جنگ بدر سے لے کر اسلامی فتوحات اور اسلامی جنگوں کا ذکر خیر شروع فرمانے کا سبب ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ, کیت... یہ واقعات کسے سے کیوں بیان کیے ہیں سبحان اللہ اس نظم سے پہلے ان کا اپنے قلم کا ایک مضمون چھوٹا سا شروع کے اندر نسر کے اندر موجود ہے جو میں بھرنا چاہتا ہوں اس کیسٹ کے, کے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک دعوت ہے ایک سبق ہے جو دینا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرا ندرانہ شاہ نام اسلام اولین جلد سن انیس سو اٹھائیس میں ملت نے تحسین کے ساتھ قبول فرمایا فرمایا جڑی پہلیا جو پہلی میں نے جلد لکھی پہلی جلد لکھی سمجھ آئی کہ نہیں تو اس کو شاہ نامے کی پہلی جلد, جلد کو پہلی جلد کو مسلمانوں نے بہت اچھا قبول کیا آسان طریقے سے داد دی میرا حوصلہ ایسا بڑھایا کہ میں نے انگریزی شیطنت کے خلاف علانیہ قلم اٹھایا آه آه کہ جب میری پہلی جلد کو مقبولیت ملی تو مجھے حوصلہ ہو گیا اور میں نے جرت دلیریری کے ساتھ انگریزی شیطانیت کے خلاف قلم اٹھایا اس نیم بر اعظم میں آدھا بر اعظم پاکستان جو, دل جو ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی اس جملے پر غور کرنا اس کے اندر آپ نے اسی حقیقت کو بیان کر دیا جو عرصہ دراز سے آپ مجھ سے ہم سے سنتے رہتے ہیں جو مدت دراز سے آپ سن رہے ہیں وہ کیا ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور ملت اسلامیہ یعنی مسلم قوم پر جو آفات و جات جو مصیبتیں جو ذلت مسلط ہو رہی ہے ہو چکی ہے یہ سب سکولوں سے پیدا ہو رہی ہے اور سکولی تعلیم اس کی ذمہ دار ہے یہ تمام سازشیں سکولی تعلیم میں ہو رہی ہیں حفیظ جالندری رحمہ اللہ آپ وہ اسی بات کو بیان فرماتے ہیں اس نیم بر اعظم میں جو ذلت یعنی ہندوستان پاکستان سارا اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی میں نے یہ سازش سکولی تعلیم میں کار پائی وہ فرماتے ہیں ہندوستان مجھے. میں میں نے دیکھا کہ جو ذلت مسلمانوں پر آ رہی ہے یہ سب سکولی تعلیم کی پیداوار ہے اس کی تعلیم کی پیداوار ہے اب میں ان جہل یا پیٹو ملاؤں سے پوچھتا ہوں یا پیروں سے پوچھتا ہوں یا ہماری آواز کے سامنے رکاوٹیں ڈالنے والے شیطانوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں یہ چشتی نئی آواز اٹھا رہے ہیں حی یہ پہلے یہ سب پہلے لوگ ایسے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں یہ حفیظ جالندری ہم سے پہلے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے پہلے ہوئے ہیں پہلے ہم سے پہلے ہوئے ہیں ہم نے تمام ذمہ دار سکولی تعلیم کو اگر ٹھہرایا ہے اور تم کہتے ہو کہ جی غلط ہے تو بتاؤ حفیظ جالندری نے اس ہم سے پہلے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا یہ وہی حفیظ جالندری ہیں کہ جن کے جناب وہ ترانہ قومی ترانہ آپ کو سکولوں میں یاد آتا ہے وہ اس وجہ سے یاد آتا ہے کہ اس کے اندر وطنیت ہے وطنیت کے سبق ہیں اور وہ وطنیت کا سبق اس وقت کا ہے حفیظ جالندری کی طرف سے جس وقت کے وہ گمراہی کی دلدل میں تھے اور ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی اور یہ شاہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالی نے ان کو ہدایت عطا فرما دی اور حقیقت ان پرواہ ہو چکی تھی سامان بات کی آئی اسی وجہ آگے فرماتے ہیں دوسری جلد کے آغاز میں در پیرایا ہے سر گزشتہ مصنف میں نے مسجد سے ہندی مسلمانوں کو اسکول کی طرف محض روٹی کی غلامی کے لیے اٹھا لے جانے کے نتائج نظم ہی میں عرض کر دیے کہ روٹی کے ٹکر میں روٹی ٹکر کے فکر کے اندر ہے ہندوستانی مسلمان مسجد سے سکولوں کی طرف جو جا رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں میں نے ساری سر گزشت میں بیان کر دی ہے کہ مسجد نے تمہیں کیا دیا اور سکولوں میں تمہیں کیا, کیا ملا سمجھنی بات کی آئی وہ نظم شروع ہوتی ہے اب جناب مسجد و مکتب فرماتے ہیں ابھی لوری نہ دی تھی جمبے شی دام در کے دل گرما دیا تھا نارائے اللہ ہو اکبر نے فرمایا ابھی ماں نے لوری نہیں دی تھی ابھی کہ میرے دل کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ جوش مار رہا تھا کیا مطلب مارفت ہے اللہ تعالی کی مارفت میں ابھی ماں کی گود میں تھا تو اللہ تعالی کی مارفت کا سبق وہیں سے مجھے مل گیا کیونکہ میرے والدین مسلمان تھے انہوں نے مجھے معرفت حق کا سبق دیا نہ الٹا تھا ابھی مضمون تفلی کا ورق میں نے لیا تھا بھائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے فرماتے ہیں میں ابھی بچہ تھا بچپنے کی ابتدا میں ہی میں نے بسم اللہ کا پہلا سبق پڑھ لیا ابھی ملبو سے گویا ہی نب اب ابھی ملبوس گویا ہی ن تھا پوری طرح پہلا کہ سیکھا تھا زبان ہو ولہ ہو احد گہلا فرماتے ہیں ابھی میں نے بولنا ہی نہ سیکھا تھا کہ کل ہو ولہ ہو احد میری زبان نے سیکھ لیا پورا بولنا مجھے صحیح نہیں آتا تھا کہ بسم اللہ اللہ واللہ ہوا توحید کا سبق میں نے وہیں سے پڑھ لیا وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا دیا مجھ کو زبان مادری درس مذہب کا فرما دیا میرے باپ دادا جو کلام پاک ان کا وظیفہ تھا اللہ کا قرآن ان کا وظیفہ تھا دیا مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا میری ماں کی زبان لیں مذہب کا درس مجھے دے دیا میرے مذہب اسلام کا سبق مجھے دے دیا کیوں اس وجہ سے کہ میرے والدین اللہ کے کلام کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے ذرا زور زور سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پدھر جس دن ہوا تھا سو مسجد راہنما میرا دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا سبحان اللہ فرماتے ہیں جب میرے والد صاحب میرے پدھر ہم کدھر جنا مسجد کی طرف مجھے لے گئے میرا منہ ہم خدا سے آشنا ہو چکا تھا الحمدللہ کہنا میں سیکھ چکا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو خدا اور مستعفی کی راہ میں پروان چڑھنے کو والدین نے مسجد کی طرح بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے خدا اور مستفیٰ کے راستے کے اندر تاکہ بچہ جوان ہو آگے اب اپنے استاد جی کی کہانی سناتے ہیں کہ ان کا میرے استاد جی مسجد کے کیسے شخص تھے वो فرمایا वो میرا استاد حق آگاہ تھا مر دے مسلم تھا میرا استاد حق آگا تھا مر مسلم تھا, تھا, تھا پرستارے خدا پاک تھا پاک بندے فرماتے ہیں بھائی میرا استاد اکثر کا پھر بے خبر نہیں تھا کا مرد مسلمان تھا بھائی مان نہیں تھا پرستارے خدا ہوتا خدا کی عبادت کرنے والا تھا پابند قرآن تھا قرآن سے آزاد نہیں تھا وہ مسلم تھا بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے سبحان اللہ وہ مسلم تھا بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد رسول اس کے فرماتے ہیں میرا مستاد جی مسلم تھے صاف سادہ تھے چکر باز نہیں تھے منافق نہیں تھے دغابال نہیں تھے حجی شیطانیت کرنے والے نہیں تھے ہجی تکلفات والے نہیں تھے بناوٹ والے نہیں تھے جھوٹ والے نہیں تھے صاف سادہ سچائی والے سیدھے سادے مسلمان تھے وہ فرماتے تھے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے میرا خدا ایک محمد اس کے اسے ایمان تھا ایمان ہی کی استقامت پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر وہی اصول سے تاقائد کے بیان ہو رہے ہیں رضوی صاحب جو آپ کو بتا چکا ہوں توجہ ذرا فرماتے ہیں اسے ایمان تھا ایمان ہی کی استقامت پر اسے ایمان تھا ایمان ہی کی استقامت پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر ارے میرے استاد ہی صاحب ایمان تھے اور ایمان کی استقامت پر ایمان رکھتے تھے کہ ایمان مضبوط رہنا چاہیے آپ فرشتوں پر ایمان رکھتے کتابوں پر ایمان رکھتے رسولوں پر ایمان رکھتے قیامت پر ایمان رکھتے محبت نے سکھائی تھی تمیز بزش تو سکو نظر آتا تھا سہرا ارب بحش تو سکو ہے فرماتے ہیں محبت نے میرے استاد کو اللہ رسول کی محبت نے کیا سکھا دیا تھا میرے استاد کو ہر نیکی بدی کی تمیز سکھا دی تھی معلوم ہوا حفیظ کے اس نورانی بیان سے پتا چلتا ہے کہ ارے جس کے اندر محبت رسول اللہ ہوگی وہ نیکی بدی کو فر اسلام حق باطل حرام حلال کی خود تمیز کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ ڈورو کا ڈورو ہو اور کہے جناب جی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہم کس کو مانے کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے غیرت بغیرتی بے حیائی کا کوئی پتہ نہ ہو کوئی تمیز نہ ہو ارے بھائی جو اس طرح بے تمیز ہونا وہ محبت سے خالی ہوتا ہے وہ محبت سے خالی باندر ہے جس کے اندر محبت آ گئی اس کے اندر اسلام کی وجہ اسلام کی جو تمیز ہے نا وہ ساری تمیز آ جاتی ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے آج کے جو محبت کے دعوے دار بنے پھرتے دلستان ہیں دلستان دلستان یہ پڑھ لر کا جو کہتا ہے <تصفح> ہم عاشق رسول ہیں میں ان برعل سے پوچھتا ہوں وہ ظالم فرنگی تعلیم نے تمہارا تمہارا دل تو اتنا اندھا کر دیا کہ تمہارے اندر تو نیکی بدی کی تمیز ہی نہیں رہی ہے اقبال کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں آج کے مسئلے کے متعلق اقبال کہتے ہیں تھا جو نا خوبریج وہی جو نا خوب بدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کزمیر کے غلامی بدل جاتا ہے ان کے نزدیک نیکی بدی بن جاتی ہے بدی نیکی بن جاتی ہے بدت سنت بن جاتی ہے رام بن جاتا ہے لال آرام بن جاتا ہے نیکی برائی بن جاتی ہے برائی نیکی بن جاتی ہے کفر اسلام بن جاتے اسلام کفر بن جاتا ہے کیوں اس وجہ سے بدل جاتے ہیں غلامی کے اندر پھر جو اچھائی ہے وہ اچھائی نہیں نظر جو برائی ہے وہ برائی نہیں نظر آتی معلوم ہوا بے ایمانوں کا یہی حال ہوتا ہے کیونکہ وہ محبت سے خالی ہوتے ہیں جو آلے محبت ہوتے ہیں ان کا آئی دل ایسا صاف شفاف ہوتا ہے وہ اپنے آئی دل میں سب نے کی بدی کی تمیز معلوم کر لیتے ہیں آل اللہ! آل سمجھ نہیں آئی بھائی تو آپ فرماتے ہیں میرے استاد <نصف> کا حال یہ تھا کہ محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب وزت و سکھوان کہتے ہیں برائی کو خوب اچائی بات نظر آتا تھا سہرا اے ارب باغ بحش اس کو اے oh, oh, oh, Allah, Allah. Allah. کیا مطلب فرماتے ہیں عرب کا جنگل ان کو بہشت کا باغ دکھائی دیتا تھا oh, oh, oh, عرب, عرب کے جنگل جس کے اندر کاٹے ہیں اونچے ریت کے ٹیلے ہیں اتنا مشقت ہے ہاں جی کتنا مصیبت اس کے اندر تکلیف ہے لیکن وہ سمجھتے تھے یہیں سے ہمارا اسلام اٹھا ہے یہ مرکز اسلام ہے اس وجہ سے اسی کے اندر اسلام کی سادہ تہذیب چھپی ہوئی ہے لہذا یہ جنگل نہیں یہ بہشت کا باغ معلوم ہوتا ہے اور لندنی ملاؤں سے کہہ رہے ہیں لندنی ملا تمہیں تمہیں تو یورپ کے بازار بہشت کا باغ نظر دکھائی دیتے ہیں اور گوریاں ہوے نظر تمہیں اس وجہ سے ملا ہلکے ہو گئے پیر ہلکے ہو گئے باولے کتے کی طرح گوریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور بہانہ تبلیغ کا بنا کر جاتے ہیں ادھر دن شراب نوشی کو کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں ارے خدا کا بندہ وہ مسلمان نہیں مسلمان تو حضرت کے استاد تھے وہ فرماتے ہیں نظر آتا تھا سہارا ارب باغے بحث وہ کہتا تھا محمد کی وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایم ہے وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایم ہے بنا وہ ملت ہے پشتی بان ہے نار تقدیر نارائن سال نارائن سال اور نار فلاف ناریا نار رضوی نیا ہے نیا ہے جاؤ جلد سے جل جائیں یہ نیا نارا ہے آج تک کسی نے نہیں مارا سن سر کے سر کے. آه، آه، وہ کہتا تھا محبت وہ کہتا تھا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایما ہے بنا وحدت ملت ہے پشتی بان ایما ہے میرے استاد جی سننی تھے وہ فرماتے دیوا بھی نہیں دے پڑی وہ مام فرماتے تھے محمد کی محبت ایمان کی جان ہے ایمان کی جان ہے وہاں بھی نہیں تھے سننی تھے وہ تو کہتے تھے حضور کی محبت ایمان کی جان ہے ایمان کی جان جان ہے بنا وادت ملت ہے حاجی ملت قوم مسلم کو ایک بنانے کی بنیاد ہے اگر یہ محبت نکل جائے گی تو امت مسلمہ منتشر ہو جائے گی جیسے آج تدر بتر ہو رہی ہے سمجھ لگ رہی بات مشتیبان ایمان ہے جس کے دل کے اندر محبت ہے پاک نبی آ جاتی ہے آپ فرماتے ہیں اس کے ایمان کو ایسے حفاظت کی پشتی مل جاتی ہے جیسے دیوار کے ساتھ پشتی دیتے ہیں فرمایا سمجھ لو کہ اس کا ایمان محفوظ ہو گیا جس کے دل کے اندر محبت رسول آ گئی سمجھ نہیں آئی نظر ڈالی ن تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر آج حفیظ جالندری کی روح مبارک تڑپ کر دعائیں دے رہی ہوگی کہ چشتی تم نے میرے کلام کو زندہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا بے شک میرا مقصد حیات پورا کر دی حق حق نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسباب زینت پر خدا رحمت کرے اس پاک پاکو پاک پر فرماتے ہیں میرا استاد ایسا ایسا کوئی خدا پرست اور حق پرست آدمی تھا اور ایسی آخرت کی فکر رکھتے رکھنے والا تھا کہ دنیا کے زینت کے اسباب جتنے نے سامنے دیے تھے لوگوں کے لوگوں کو وہ ان پر نظر ہی نہ ڈالتا تھا ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا کیوں اس وجہ سے کہ اس نے سبق قرآن سے پڑھے تھے اور قرآن نے اس کے ایمان کو مضبوط کیا ہوا تھا کیا قرآن فرماتا ہے سنا دوں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ قرآن مجید فرماتا لا لك تقلب الذين في البلاد سبحان اللہ سبحان تو یہ توجہ سے فرمائیے سبحان اللہ, اللہ یہ ہے حضرت یہ ہے سبحان اللہ اللہ تعالی وبئس تعالیٰ سبحان اللہ فرماتا ہے قرآن اللہ تعالی حق بولنے والا ہمارا رب فرماتا ہے وہ کافر لوگ جو شہروں میں چہل پہل کے ساتھ پھر رہے ہیں سامان کے ساتھ کاروبار کے ساتھ تجارت کے ساتھ سیسی سامان آلات کے ساتھ پھر رہے ہیں لا ان کا یہ چہل پہل تمہیں دھوکے میں ہرگز نہ ڈال دے کہ تم ان کی ترقی سمجھنا لگ پڑو کہ سمجھو کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں یہ کمال کا پہنچ گیا یہ فلان کر کے اللہ فرماتا خبردار دھوکے میں نام بتا ہوں کلی لیے تو تھوڑا سا سامان ہے برتنے کا تھوڑا سا وقت ان کو برتنے کے لیے دیا مب... اللہ اللہ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے خدا کے بندے وہی بات آ گئی ہا جی ترقی تو ہوتا ہے خیر کی طرف چلنا ہر خیر خیر کی طرف بڑھنا جس کا انجام دوزخ جیسی بلا ہو اس کو ترقی سمجھنے اس کو ترقی یافتہ یا ترقی اس کو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر یا ترقی پسند سمجھنے والا کافر بےمان یا پاگل ہوگا خدا کے بندے حجی کیوں جس کا انجام برا ہو اس کی ہے جس کا انجام برا ہو, اس کی زندگی کو جس حال میں بھی جس رنگ میں بھی دیکھو اس میں دوست کو کو دیکھ کر دھوکے میں میں مت مت پڑو اس کو مت سمجھو کہ یہ اچھا حال رہ رہا ہے رہجام برا ہے جس کا انجام اچھا ہو چاہے جتنی تکلیف میں ہو سمجھو یہ, یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے معلوم ہوا مومن جو جنت میں چلے گئے وہ ترقی یافتہ ہے جو جا رہے ہیں راستے پر چلے ہوئے ہیں چل رہے ہیں ترقی بدھی ہیں اور جن کا عقیدہ ہے جنت میں جانا اور اس کے لیے محنت کرنا ہاں جی وہ ترقی پسند ہیں اللہ وہ کیا ہے کتنے ڈورو پاگل ہے وہ کو جو کسی کو دیکھے کہ وہ دس دن خوب اچھا کھا پی رہا ہے لیکن دس دن کے بعد اس کو مرنا ہے اور مر کر آگ میں جلنا ہے جی میں کسی کو کہتا ہوں دس دن خوب کھاؤ پیو بھائی ہر چیز دنیا کی حاصل کرو تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں لیکن دس دن کے بعد تمہارا کیما کر کے آگ میں جلا دیں گے اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے یہ ترقی کر رہا ہے وہ پاگل یہ ترقی نہیں کر رہا یہ تنزلی کر رہا ہے اگر وہ عقل مند ہے تو اس کو تو کھانا ہی اچھا نہیں لگے گا کہ دس دن کے بعد میرا یہ حال ہے لیکن کافر پاگل بے ہوتا ہے انجام اس کا جاننا میں اور اولا پی یہاں پر چاند دن کے جناب کھانے پینے پر خوش اکڑا رہا ہے تو خدا کے بندے معلوم ہوا ترقی یافتہ مومن ہی ہوتا ہے کون مومن جو جنت میں چلا جائے ترقی پذیر مومن ہی ہوتا ہے کون سا مومن جو دنیا میں نیکی ہے دین پر چل رہا ہے اللہ اللہ شک اللہ جے جے اللہ تمام تکلیفیں صبر کے ساتھ حجی کس پر چل رہا ہے دین پر چل رہا ہے اور جو جنت میں جانا دین پر چلنا پسند کرتا ہے یہی ترقی پسند ہے اور جو توق میں جل جا کے پہنچ چکے ہیں کفار مرتدین منافقین وہ ہیں تنزلی یافتہ اور جو بے دینی پر چل رہے ہیں دنیا میں سکولیوں کی طرح وہ جناب جی بد کی طرح وہ لعین تنزلی پذیر ہیں اور جو ابھی اس لعین راستے پر چلنا چاہتے ہیں وہ تنزلی پسند ہیں آج کے بعد یوں تعبیر کرنا ہے یوں کہنا ہے جس طرح میں نے کہا سمجھ نہیں بات کیا, کیا لیکن بات کر رہا تاجرت جی دوسری آیت پڑھتا ہوں یہ بات دوسری کیونکہ انہوں نے کہا نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اس زینت پر ہی نہیں کہنا بھی ہز ملو فرمایا کافروں کو ہم نے جو سامان برتنے کے لیے دیا ہے اے محبوب ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا سبحان اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا دیکھنا ہی ہی ہی ہی دیکھنا ہی نہیں دیکھنا ہی نہیں ہے ارے افسوس, افسوس ہے مسلے تیرے گھر میں سینریاں کافروں کے کافروں کی کوٹھی اور بنگلوں کی ہیں اللہ فرماتا ہے ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے سبحان, سبحان آل اللہ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے جب کافروں کا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا رومال دو بھائی کپڑا دو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں پر ایسے کپڑا رکھ صاحب آپ پوچھتے حضور یہ کیوں فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مدن آئے کا آنکھ اٹھا کر دیکھنا ہی نہیں مسلے تیرا تو بیڑا کر ہو گیا وہ یہاں پر ایک بات کرتا ہوں سنیے ایک ہوتے ہیں بھوکے دل کے لوگ ایک ہوتے ہیں غنی دل کے لوگ بھوکے دل کے لوگ کیا کون ہوتے ہیں جو لوگوں کا سامان دیکھ کر منہ سے پانی بہاتے ہیں اور کہتے ہیں پنجابی جا بھوکھا لوگ روٹی ویگ کے درالا کرن لگ پینا ہے منہ چک مکاؤ لگ پہنا اے کوت اندر بے نیاس بے پرواہ لوگ وہ سونے کے برتن لوگوں کو پڑے ہوں تو اپنے مٹی کے برتنوں سے ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں حضور <سؤال> سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لہسل لہسل گنا بلال مال کے ساتھ تمنگری نہیں ہوتی فرمایا گنا اصل ہے تو دل کا گنا ہے جو بے پرواہ اندر سے اللہ کے فضل سے یہ دولت ہمیں اللہ نے دی ہے ہم یہ پراڈو یہ ان کو پاگلوں کا سامان کا سمجھتے ہیں ادھر دیکھتے ہی نہیں ہیں اور میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو لندر کا بال دیکھ رہے سمجھ رہے آئی بھوکے دوب نہیں مرتے کافروں کا سامان دیکھ کر تھوک منہ سے گرانا شروع کر دیا تم نے تمہارے منہ سے پانی نکل آ گیا تمہارا منہ پانی سے بھر گیا ہے ارے بدبختو تم تو بے وقوف ہو تم تو بالکل بھوکے ہو زلیل ہو جو کافروں کے مال کو دیکھ کر منہ پانی جی جناب اتنے دیوانے اور پاگل بن گئے ہو الحمدللہ مومن مستغنی بے پرواہ ہوتا ہے بے نیاز ہوتا ہے سیر ہوتا ہے اندر کا غنی ہوتا ہے کلندر سمجھ اقبال کیا کہتا ہے سنا دوں اقبال فرماتا ہے کیران <تصفح> <تصفح> کر سکا مجھے <تصفح> جل ویدان سے فرنگ سنانا ہیران کر سکا مجھے جل سرما خاک مدینہ نو نجف ہاں، اللہ، ہاں، اللہ سرما تھ میریا کھا کے مدین اور رجے دل دا باڑو سکولی بغیرتا شرم کر بغیر نہ بن رجے دل کا بن سمجھ نہیں لگی دشتر دشتر دشتر دشتر دشتر سبحان اللہ شیانے اندلے دے سونے دے بانڈے ویگ کے آپ مٹی دے نہیں توڑی دے سبحان, اللہ اللہ اپنے مٹی اللہ سبحان اللہ اسی وجہ سے اقبال نے بھی یہ رونا رویا ہے وہ کہتا ہے مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں گا ہے وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یہاں ایک پرانا مٹکا ہے وہ کہتا ہے صرف تم ان کے کنٹر بلوری دیکھ کر پاگل ہو گئے ہو سب نے مٹی کے مٹکے توڑ دیے پاگل تمہارے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور صحابہ نہ ہوتے تمہارے ہمارے جیسے حضور کے ساتھ ہوتے سبحان اور آل ادھر انگریز آل اغر... آل ادھر اللہ تعالیٰ کنٹر بلوری بنا دیتا اور انگریز کو سائنس دے دیتا تو ہم لانتی تو کہہ دیتے رسول اللہ کو اچھا جی جناب آپ کے مٹی کے مٹکے ہم بلوری کنٹر دیکھ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں اسلام و لوگ وہ صحابہ تھے انہوں نے کیسر اور کس راگ کی دنیا کے سامان اور عیاشی کے مال و متا کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا نعرہ نارائن نعرہ نہیں نعرہ رضویت بھی کہہ سکتے نعرہ رضویت امام اہل سنت آل سمجھ سننا ہاں سنیے بھائی عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا رہا وقف ریاضت عمر بھر جس میں نہیں فسکا اللہ فرماتے ہیں میرے استاد جی کامل ہمیشہ قرآن شریف کے تابع تھا زندگی بھر ریاضت مجاہدہ محنت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے کمزور جسم تھے سبحان توڑی دے سبحان اللہ اپنے ماشاء اللہ سبحان کسی وجہ سے اقبال نے بھی یہ رونا رویا ہے وہ کہتا ہے ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جاٹ گا ہے. وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یہاں ایک پرانا مٹکا ہے وہ کہتا ہے غیر صرف تم ان کے کنٹر بلوری دیکھ کر پاگل ہو گئے ہو سب نے مٹی کے مٹکے توڑ دیے پاگل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 انہوں نے کیسر و کس کی دنیا کے سامان اور عیاشی کے مال و متا کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا نارائن نارا رضوی نہیں ہے نارا رضویجت بھی کہہ سکتے نارا رضویت امام اہل سنت سننا ہاں سنیے بھائی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 ہمیشہ قرآن شریف کے تابع تھا زندگی بھر ریاضت مجاہدہ محنت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے کمزور جسم تھے جسم, ماجم ماجم جسم کے کمزور تھے پر ایمان کے برزور تھے استاد ایسا ہی ہونا چاہیے شک یہ نہیں ہے کہ استاد دنیا میں جسم کا کو۔ عرفان شاہ کی طرح کس کی طرح شاہ کی طرح جسم کا ٹینکو اور دل ابھی بینکو دل ابھی بینک بینک وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا میرا استاد انگریزی ملاؤں کی طرح انگریزی حکومت کا قائل نہیں تھا اسلام کی بادشاہی کا قائل تھا یہ تھلے انگریزی حکومتوں میں تنظیم المدارس کے ملا ٹٹو فاقر مدارس کے دیوبندی یہ سب انگریزی حکومتوں کے حامی ہیں انگریزی حکومتوں کے کائل علامتی مرد ہو چکے ہیں اور وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا کرتا تھا درسطف کو علم ال کا بچوں کو علم الہی کا سبق دیتا تھا ہاں اور علم الہی کا سبق دیتا تھا علم تباہی کا نہیں دیتا تھا علم تباہی ایسا کلو کیا وہ کیا تھا خدمت ملت کا رستہ اختیار اس نے اسی اسی دھن میں بسایا گلشن کنجے مزار اس نے فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی قوم کو ہے خدمت ملت کا رستہ دکھاتے تھے کہ بھائی بس اسلام اور مسلمان کی خدمت کرتے رہو <سلسل> اور یہی سبق دیتے دیتے حضرت مزار میں چلے گئے حضرت <سل> مزار میں چلے گئے اور آگے سنیے اس شیر کو قسم خدا کی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنا چاہیے ہے <سل> توجہ ہے کہ نہیں ہے جی جی پہلے موضوع اس طرح کا ہوا ہے سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے کے قابل شیرارا شرماتے میری حب رسول اللہ حق کی بنیاد ہے مسجد میری حب رسول اللہ بنیاد ہے مسجد خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سننا اللہ اللہ اللہ اللہ سمجھ بات عمر کیا ارے بھائی توجہ سے کہیے سبحان اللہ سنیے بھائی یہ کس مسجد کی بات کر رہے ہیں وہ مسجد جس میں استاد ایسا حق پرست جس میں استاد دجال لو دنیا پرست بیٹھا ہو اس مسجد میں جائیں گے جیسے آج کل کے سکولوں کی مسجدیں آئی آج کل کے مسلوں کی مسجدیں آئیں ان کے اندر جاؤ گے جو حب رسول اللہ ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی حضرت ٹٹو بیٹھے ہیں نا انگریزی استاد صاحب کون بیٹھے ہیں بیٹھے بھائی یہ وہی ہیں مجھ کو تو سکھا دی ہے یا فرنگ نے زندگی اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان بال کے دیتا توجہ نہیں کی خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد سبحان اب آگے تھوڑی منظر کشی کرتے ہیں جب ہم مسجد میں بیٹھتے تھے تو کس طرح بیٹھتے تھے اور کیا صورتحال ہوتی تھی فرماتے ہیں تصور میں ہے اب تک سے مسجد کا وہ نظارہ ادھر استاد میں در میاں ریل اور سی پارا ادھر استاد میں در میاں ریل اور سی پارا شکست پر ہم کر بچے تیرا بچپنا اس وجہ سے اس پر گرتری کیجئے سبق سے پیش تر کو آنکھ جھک کر چومتے جان فرماتے ہیں سبق سے پہلے ہم قرآن کو ادب کے ساتھ چومتے تھے محبت کے ساتھ چومتے تھے سبق سے پیشتر قرآن کو جھک کر چومتے جانا وہ انگیز قرآن کے اثر سے جھومتے جانا سبحان اللہ پھر کیف کے سرور اور مستی کے ساتھ جب قرآن پڑھا جاتا تو ہم ایسے جھومتے جناب کیف اور سرور اور مستی سے جھومتے تھے فرماتے ہیں وہ تصور ابھی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے سمجھ نہیں بات تولبا ایسے طلباء ہونے چاہیے قرآن کے یہ نہیں ہے کہ مر پر مرگ مر کر قرآن کو ہاتھ لگایا نہیں عشق کے ساتھ جیسے سیدنا عثمان غریب ابھی اللہ تعالیٰ کے بارے آتا ہے جب بھی قرآن کو اٹھاتے تھے تفسیر کرتبی کے اندر کس کے اندر پڑا ہے جناب جی یہ تفسیر کرتبی کے اندر بھی ہے ہاں جی اور تفاصیر کے اندر بھی ہے کہ آپ جب اٹھاتے تھے ایسے چونتے شرح شرح سرخسی امام سیر کبیر سیدر کبیر امام صاحبانی رام اللہ تعالی کی امام محمد صاحبانی کی جو سیر کبیر ہے اس کی شرح شرا امام سرخسی کی اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ ایسے جو چومتے تھے اور منہ پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے اللہ کا کلام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے وہ آواز پر با اتب خاموش ہو جانا سبحان سبحان سیکھو مسلمانوں سیکھو دب ان سے سیکھو ادب ان سے وہ آواز ازان پر پا ادب خاموش ہو جانا سفید آراستہ کرنا ہمار تنگ گوش ہو جانا آل. جب ازان کی آواز وہ آتی تھی جب آزان کی آواز آتی تھی بعد اب خاموش ہو کر ہم کھڑے ہو جاتے تھے آزان کی آواز سننے کو کیونکہ حکم ہے جس جب آزان ہو خاموش ہو جاؤ اگر کلام کرو گئی مان جائے انہیں کا خطرہ ہے ہاں چھوٹی بات نہیں ہے اور پھر جس طرح موزن کہتا جائے اسی طرح کہتے جاؤ ساتھ ساتھ وہی کل میں جا. کہتے جاؤ یہ حکم ہے پھر سفے ہمارا راستہ بناتے ہمارا تن گوش ہو جا سب پورا تن کان بن کر سن جا آمین <بشتر> میلاد <متدر> کے نظر میں ہے کٹر کے نہیں ہے تو کٹر سنی ہے کہ نہیں ایسے حقائق سننی اوپر ہی کلتے ہیں <بشتر> <متدر> سمجھ نہیں بات کی آئی ہاں جو کھا کر تننی ہوتے ہیں ان پر نہیں کھلتے صرف سننی پر کھلتے کھانی محفل میلاد کے نظمے وہ معصومانت فلی فطرت آزاد کے نظمے وہ لیکن یہ وہ محفل نہیں ہوتی تھی یہ وہ محفل علاد نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل Yes. حاجی واحد مقرر جاہل بائیمان کفر بکنے والے نات ایسے ظالم کمینے نے لچے جی لونڈ لونڈ لمپ لچر جو ہوتے ہیں آج جو بد فیلی کرواتے ہیں یا کراتے ہیں ایسے کام کرنے والے یہ خسروں کا کوئی ٹولہ ادھر نہیں ہوتا تھا شریعت کے مطابق ہوتی تھی حاجی جناب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو محفل میلاد ہوتی تھی پھر وہاں پر جناب جی حاجی وہ آزاد آنا فطرت کے فطرت آزاد کے نغمے ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متارا کے نغمے ہوتے تھے مقدس تھے وہ سب چرچے مقدس وہ سب ورد و وظائف نمازیں اور منا جاتے یہ کچھ ہوتا تھا میں سمجھ رہی بات کی توجہ یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری کہتے ہیں یہ جنت ہے جس کے اندر میری ابتدا ہوئی ہے توجہ نکلی اور ذرا تو اللہ یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری اسی فردوس میں کاش ہوتی انتہا میں کاش کے ادھر زندگی گزر جاتی اسی کام میں لیکن نحوست ست میرے خراب <سؤال> کہ پھر کیا ہوا سکول کی طرف آپ آنے کی ابتدا ہو رہی ہے اور بربادی کے دن شروع ہو رہے ہیں آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ سنیے سنیے حفیظ کیا کہتے ہیں سناؤ جی جی گھرانے کو تمنائیں تھی دنیاوی بلندی کی اللہ کیا یہ ہر گھر کو ہے ارے بھائی میرے مولوی تو نہ رہو کچھ دنیا کی ترقی تو سوچ لو کہہ دیں گے نہیں بربادی کے دن شروع ہو رہا ہے گرانے کو تمنا تھی دنیا بھی بلندی کی اس تفلی میں ایک تو تھی مجھ پر ہوش مندی کی اللہ درخ میرے متعلق گھر والے سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ذہین ہے اور یہ اس برباد قوم کا دستور چل رہا ہے اس وقت بھی چل رہا ہے کہ جو نکارا بچہ ہو وہ قرآن کو دیا جائے اور جو کارآمد جو اس کو ذہین سمجھتے ہیں اس کو کیا وہ سکول میں وہ کہتے ہیں مجھ پر ایک توہمت تھی کہ میں ذہین ہوں لہذا گھر والوں نے سوچا اب جناب دنیاوی بلندی ترقی بھی حاصل کرنی چاہیے لہذا کیا کیا مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تک دیر نے کھینچا توجہ نہیں کی اللہ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازع کی آنی زنجیر نے کھینچا مسجد چوکٹ کے تقدیر لے گئی سکول ہے تنازع لکا جھگڑا چل رہا تھا جی قوم کے اندر کے جناب بھائی جینا بھی تو ہے آخر جینا بھی تو ہے جینا بھی ہے یہ لوہے کی زنجیر آئی اور یہ کھینچ کر لائے گئے اسکول کی طرف سکول کے متعلق آپ سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا بلا ہے شکول جس پر اسلامیہ لکھا ہوا ہے جس پر گوشیا لکھا ہوا ہے جس پر غزالی لکھا ہوا ہے پائلٹ سکول لکھا ہوا ہے توجہ گزاری پائرٹ سکول لکھا ہوا ہے جس پر کیا کیا لکھا ہوا ہے جس پر عدیثیں لکھی ہوئی ہیں پرانی آیات لکھے ہوئے ہیں حبیز عالم اللہ بتا رہے ہیں وہ, ہیں وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں اوپر باہر سے کیا ہیں لیکن اندر سے کیا ہیں وہ فرماتے ہیں وہ مکتب وہ مکتب آ پہلا زین تلقین بے دینا زینا جانتے ہو زینا کس کو کہتے ہیں نہیں جانتے کیا جانا دنیا میں آپ نے پوڑی جانتے ہو سیڑھی جی. جی جی. سیڑھی کے جو یہ جناب جی ہوتے ہیں ڈنڈے <قبول> ہوتے ہیں یا جناب جی اس کے ٹپے جو ہوتے ہیں جی. جی, सمج... جی سمجھو, جی جی جی جی. سمجھو جی جی جی جی. جن پر چڑھ کر اوپر قدم رکھتا جاتا ہے آدمی اس ہر ایک درجے کو کیا کہتے ہیں سیڑھی کے ہر درجے کو کیا کہتے ہیں واہ واہ سمجھنی بات کیا سمجھنی بات کیا فرماتے ہیں سکول کیا ہے فرمایا بے دینی بے دینی کی بے دینی کی سیڑھی کا پہلا زینا ہے بے شک بے دینی کا سبق پہنانے کا پہلا زینا ہے پہلا کیا مطلب سکول میں بےدینی کا پہلا پہلا سبق بندے, بندے کو بےدینی کا سکول میں ملتا ہے اور آخر اوپر پھر اسمبلی جائے فوج جائے جدھر مل جائے پہلا سبق کہاں ملتا ہے سکول, سکول, سکول بےدینی کا سبق پہلا کہاں ملتا ہے یا جی پھر جالندری کہہ رہے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جی اور قوم جی یہ جو لانتی قوم جی سمجھ بات کی یہ ہے نا وہ تو یاد ہے یہ ان کے باپ یاد کریں گے یہ اسی کا نہیں ہے وہ فرماتے جو ہیں جو پہلا سبق بے کا کہاں ملتا ہے سکول میں سکول میں ملتا ہے اب بتاؤ جہاں سبق بے کا ملتا, ملتا ہو اس کو اسلامیہ اسلامی کیسے کہنا کہا جا رہا ہے بتاؤ جی جی بتاؤ بے شک معلوم ہوا سبق بے کا ہو اب بتاؤ بتاؤ کہ جب پہلا سبق بےتینی کا وہاں ملتا ہے تو اس کے اندر جو اسلامیات رکھی ہوئی ہے وہ اسلامیات کیسے ہیں اسی وجہ سے اس اسلامیات کو پڑھنے والے یہ لانتی تمام تھا نے کچہری اسمبلی اور فوج والے یہ جو لانتی کون جو کہ کتا گمین شاد گیسے والے حسین شادی جو کہ کتا گر زمین شاد گیسے والے حسین شادبہ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 جہاں سبق بےدینی کا ملتا ہو اس کو اسلامیہ کیسے کہنے کہا جا رہا ہے بتاؤ جی جی بتاؤ بے شک معلوم ہوا ہاں بے سبق بےدینی کا ہو جی اب اب بتاؤ بتاؤ کہ جب پہلا سبق بےدینی کا وہاں ملتا ہے بے شک اس کے اندر جو اسلامیات رکھی ہوئی ہے وہ اسلامیات کیسے ہیں سبحان سبحان سبحان اسی وجہ سے اس اسلامیات کو پڑھنے والے یہ لانتی تمام تھانے, تھانے، کچہری اسمبلی اور فوج والے بنتے ہیں جو تمام بے دین ہوتے ہیں دین کے دشمن قاتل ہوتے ہیں لانتی اسلام دین کے نظام حکومت کا نام لے کر بھی جلتے ہیں اور سننا گوارہ نہیں کرتے اور سننے والوں کو بیان کرنے والوں کو نام لینے والوں کو دین کے نظام مستفا کی بات کرنے والوں کو فسادی کہتے ہیں ارے سمجھ لو کہ یہ لانتی تمام منافقین مرتدین ہیں ان کو بے دینی کے سبق کہاں سے ملے ہیں پہلے بول تو صحیح دینی وہ مکتب آ پہلا زیلا تلقین بے دینی دکھاتے ہیں جہاں آئین, اے آئین خود بینی فرماتے ہیں پہلا سبق لانتی خود بینی خود پسندی اور تکبر غروب کا دکھ پڑھاتے ہیں آئینہ جو دکھاتے ہیں تو پہلا یہی دستور ہوتا ہے کہ بس بھائی مائی تھا شیطانی شیطان شیطان سب کون سا جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا تم ملوڈوں پر جنہوں نے سبول کو جائز کیا آئی آئی آئی آئی پہل جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا جہاں بوتے ہیں دکھ میں سنا سنا آپ اس کی شرح سنو گے تو سواد آئے گا فرماتے ہیں پہلا سبق تو مذہب سے بغاوت کا دیتے ہیں یہ غانتی پروفیسر اسلامیات کا پروفیسر نہ سمجھو اس کو کفریات کا پروفیسر سمجھو کیوں کہ جو کفر کو اسلام کے ساتھ ملانے والا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے یہ ساتھ کفر ہے ساتھ اسلام کی دشمنی ہے اور ساتھ جناب جی اسلام islam کی اسلامیات کے دو چار آئے صورتیں رکھ کر اور یہ لانتی کہتے ہیں اسلام میں ارے سنو جب زمزم کے کنویں کے اندر شراب کا قطرہ ملا دو تو سارا شراب بن جائے گا کہ نہیں کنویں کے اندر پیشاب کا قطرہ ملا دو تو سارا پیشاب ہو جائے گا کہ نہیں جب اسلام کے ساتھ کفر ملاؤ گے تو سارا کفر بن جائے گا کہ نہیں یہ کہتا ہے اسلامیات نہیں ہے سکول میں میں نے کہا میں نے کب انکار کیا لیکن بتاؤ اسلامیات کے ساتھ کیا ہے تو اسلام کیا اسلامیات کے ساتھ کیا ہے وہ کفریات ہے لاٹتی اس کو کچھ چھپا رہا ہے اور جب اسلامیات کے ساتھ کفریات ملایا جائے تو اس کو بتاؤ اسلام رہتا ہے نہیں کفر تو ایک کفر ہوتا ہے ساری شیطان نے ایک کوفر کیا دس لاکھ سال کی عبادت برباد کر دی ہے سکولی کتے تو ہزاروں کو فر کر رہا ہے یہ تیری ساتھ مسجد اور نماز کہاں جائے گی بے سمجھنی بات کیا یہ خدا کے بندے کیا کیوں بن رہے ہو خدا کے بندے کیوں بن رہے اندے توجہ کر سمجھنی بات کیا ہاں آگے فرماتے ہیں جہاں جی بولتے جی ہیں تخم اولی نسلی جی عداوت کا کہ فرمایا سکول میں نسلی عداوت نسلی توجہ جی, جی, جی, جی جی سبحان اللہ, اللہ پٹھانوں کو دشمن بنا دیتے ہیں پنجابی کا پنجابیوں کو پٹھانوں کا مہاجروں کو ان دونوں کا اسی طرح یہ جی نسلی سندھی پٹانی پنجابی عربی اجمی جس سب ان کو علیحدہ علیحدہ کتے کے بچے کر, کر ان دوسرے ایک دوسرے کو دشمن بنا دیتے ہیں جی سمجھ بات سبحان یا پھر جلندری فرما رہے ہیں سکول میں نسلی عداوت کا پہلا بیچ ڈالا جاتا ہے پہلا بیچ جس کا توجہ اب اس کی اس کی وضاحت میں کروں اس کی وضاحت کروں جی کیسے ڈالا جاتا جا ہے جا. ارے بھائی اس کی وضاحت یہ ہے توجہ کہ ادھر کلچر کلچر ثقافت ہوتا ہے کلچر ثقافت <سلام> کے مضمون پڑھاتے ہیں پھر <سلام> کہتے ہیں یہ اجمی کلچر ہے یہ عربی کلچر ہے یہ سندھی کلچر ہے یہ پٹھ پچو مختون کلچر ہے یہ پنجابی کلچر ہے یہ فلان ہے ان کے ناچ ڈانس گانے وغیرہ یہ تمام علیحدہ علیحدہ اور پھر کپڑے لباس وغیرہ سب علیحدہ علیحدہ یہ تمام چیزیں جب دکھاتے ہیں تو بچوں کو ابتدا سے ایک دوسرے کے اور مخالفت کا سبق مل جاتا ہے ارے لائنوں سے پوچھو لائنو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اسلام کا سبق دیکھو کیا ہے اسلام کس طرح ایک وادت کا سبق دیتا ہے اتحاد کا محبت کا جگانگت کا سبق دیتا ہے کیسے دیتا ہے اسلام نے ہر تعلق حج رکھا ہے عمرہ رکھا ہے حج اور حج عمرہ کے موقع پر حاجی کلچر نہیں کلچر نہیں چلتا وہاں پر کیا ہوتا ہے انسلے کپڑے ہوتے ہیں ان کپڑے ہوتے ہیں اور سبحان اللہ ایک طرح کے ہوتے ہیں اجمی ہے تب بھی وہی پہنے عربی ہے تب بھی وہی پہنے گا اور جناب پختون ہے تب بھی وہی پہنے گا پنجابی ہے تب بھی وہی پہنے گا کشمیری ہے بھی وہی بہنے گا تاکہ خدا منت کی طرف سے ہر سال مسلمانوں کو سبق مل جائے کہ خبردار جو پیچھے تم لباس علی پہنتے ہو جب تمہاری وزا اگر وہ فرق ہے کسی وجہ میں تو ادھر آ کر ایک وزا اختیار کر لو تاکہ پتہ چل جائے تم ایک ہو تم <pouch> box box> نماز کے اندر آ جائے سف میں کھڑے ہو گئے محمود ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود عیا نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز تب سکولی تعلیم کے آنے سے پہلے جی مسلمانوں کی پنجابی پٹھانوں ان کی آپس کی لڑائی دکھاؤ نہیں لیکن سکولی تعلیم آنے کے بعد کراچی کا منظر آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے بالکل ہے ایم کیو ایم اور یہ جناب لانتی ترین جو شیطان کے بچے پیدا ہو چکے ہیں یہ صرف کس کی پیدا ہے پیداوار ہے سکول کی پیداوار ہے جہاں بولتے ہیں دکھ میں اور پھر تعلیم حکومت کی طرف سے ہے جس تعلیم کا بندوبست اس کی طرف جائے حکومت کا مطلب یہ نکلا کہ وہ لڑائی ساری حکومت کروا رہی ہے اس کی سرپرستی حکومت کروا رہی ہے سب اس کی ذمہ دار پروفیسر خنزیر ماسٹر ہے تو آگے سنیے جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو توجہ توجہ جی جی جہاں ماں باپ سے بازی کیا جاتا ہے بچوں کو جہاں جھوٹوں کا بس خوردہ دیا جاتا ہے سچوں کو سبحان اللہ اب ابشیک پر تو سبحان اللہ آپ نے کہہ دی لیکن مانا چشتی کا چلے گا تو بات سمجھ آئے گی چلے گا تو پھر بات کہے گی آپ فرماتے ہیں اسکولوں میں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو کیسے ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو دیکھے جیسے ماں باپ جوتے تھوڑے کھا رہے ہیں تعلیم ایسی الان تھی بیٹے کا منہ ادھر ہوتا ہے باپ کا ادھر ہوتا ہے کوٹھی میں بیٹھے ہیں دونوں بیٹا باپ کو دیکھنا بھی گوارا ہے نہیں کرتا ہے کیسے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں پر سکوں پڑھاتے ہیں توجہ بھائی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں پہلے لوگ ڈنگر تھے تعلیم پہلے بندر کی اولاد پہلے بندر تھا بندر سے انسان بنا ہے پہلے سب لوگ بندر جانور ڈنگر تھے باللہ بلّہ تعظیب تو آبائی ترقی آ بھائی شور آ پایا جب شعور آ پایا تو بچے سمجھتے ہیں ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ کیونکہ پرانے ہیں وہ ان کو ڈنگر وہ ڈنگر ہے ان کو تمیز مزہ ہے لیا بندر ہے اب جس نے اپنے ماں باپ کو بندر پڑھ لیا دیشور پڑھ لیا وہ کتا کا بچہ کیوں باپ کا ادب کرے گا سمجھ نہیں بات اس نے تو باقی منہ ادھر رکھنا ہے جہاں جھوٹوں <tops> کا پس خردا دیا جاتا ہے سچوں کو سمجھو جھوٹوں کا پس خوردہ جھوٹے کون پس خردہ بچا ہوا جو کھا کر کوئی بچاتا ہے اس کو کیا کہتا ہے پس خردہ فرماتے ہیں انگریز جھوٹے ہیں ان کی پس خردہ ان کا سبق تعلیم ان کا جھوٹا بچا ہوا لانتی وہ ہمیں دیا جا رہا ہے سچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی سچوں کو اسی وجہ سے یہ جھوٹ بن رہا ہے اب اب دیکھو بھائی وہ اس ہے جی اپریل فول اپریل فول یورپ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اپریل فول کا مطلب کیا ہے ایک دن جھوٹ بولو اپریل اپریل کے اندر ایک دن جھوٹ بولو لاکھ لانات ہو جن کی تعلیم جن کا ایک دن ہو سر آپ جھوٹ کے لیے مختص جن کا ایک دن جھوٹو جھوٹ کے لیے ہو وہ جھوٹے ہوئے کہ نہ ہوئے ان جھوٹوں کی جھوٹی تعلیم ہوئی شک بے شک سچوں کو جھوٹوں کے سبق پڑھائے جا رہے ہیں اس میں جیسے جھوٹے بن رہے ہیں کہ نہیں آج پوری قوم کا بچہ بچہ تمہارے سامنے جھوٹا ہے کہ نہیں ہے باپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا استاد کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے. قرآن کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا قوم کے ساتھ جھوٹ بولتا, بولتا ہے سب کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے چاہے سندار ہو چاہے پوری حکومت فوج سب جھوٹے ہی جھوٹے ہیں جھوٹے ہے سنیے پھر آگے نہیں مزہ آ رہا جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے سبحان اللہ جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے جہاں بازار شیطان کی تعظیم ہوتی ہے بے فرماتے ہیں سکولوں میں الحاد کہتے ہیں الحاد کس کہتے ہیں الحاد کہتے ہیں خدا کے بندے سنو کفر کی طرف کفر کے کاموں کی طرف میلان کو کفر کے کاموں کفر کی طرف جھکاؤں کو الحاد کہتے ہیں تمہارے سکولی بچے انگریزوں کے کفر کے کام کوفر کے کام کوفر کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے کل بھی میدان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے بالکل جب ان کی تہذیب کی طرف جھکے لانتی تو الحاد پیدا ہو گیا توجہ نہیں کی یار ہاں فرماتے سکول میں یہی تعلیم ہوتی ہے کہ میاں اسلام کو چھوڑ کر انگریز کی تعظیب کی طرف چلو جہاں بازاب ہوتی ہے فرماتے ہیں باقاعدہ ہاں باقاعدہ پورے اصول نظم و ضبط کے ساتھ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے سکول میں کس کی تعظیم شیطان اسی وجہ سے شیطان پہلے کسی پر خوش نہیں ہوا پروفیسر پر خوش ہوا ہے بشوان بشوان میرے بھائی پروفیسر ماسٹر تو نے جو کام کر دیا ہے پہلے کسی نے نہیں کیا پہلے سب مجھے لانت بھیج دیتے ہیں لیکن تو واحد ہے جو میری تعظیم لوگوں کو سکھا رہا ہے سنیے بھائی در دیکھو کتاب ہے نسر اردو کیا سکری یونیورسٹی ملتان کی جس کا نام ابو جہل یونیورسٹی میں نے رکھا ہے اور سے ابو جہال ہاں لانتی کے بچے تعلیم ابو جہل کی اور نام زکری زکری تو شاید زکری دین ملتان الحمدللہ تو لال تو ولی اللہ سے تو جناب جی اس کے اندر لکھا ہے اور جناب جی محشر خیال کتاب ہے ہاں جی سجاد انصاری علیگ علیگ علیگ علی گڑھ یونیورسٹی کا پرانے زمانے کا سور کتا پیدا ہوا ہے علی جی سجاد انصاری اس کا نام ہے اس کی کتاب کا ہے محشر خیال اس کے اندر شیطان کو پیغمبر لکھا ہوا ہے دونوں کتابوں کے اندر میرے پاس حوالہ موجود ہے کہتے ہیں شیطان حسن مغاسی کی شریعت کا پیغمبر ہے واہ واہ پروفیسر شیطان ایسے تو نہیں کہتا وہ کہتا ہے پروفیسر جس طرح میں تم پر راضی ہوں ابو اجال پر بھی راضی نہیں سمجھنی بات کیا ہے جہاں مکروریا کا اقل مندر نام رکھا ہے جہاں مکرور کا عقل مندی نام رکھا ہے جہاں جورو جفا کا سر بلندی نام رکھا ہے فرماتے ہیں جتنا کوئی سک... سکولوں میں جو س... توجہ یہ پڑھاتے جو مکار ہوتا ہے جیسے یہود سب سے بڑے مکار ہیں نصارہ سب سے بڑے مکار ہیں یہود کے بعد پھر بڑے بڑے ایم پی ایم ایل وزیر مشیر خنزیر جتنے حکومت والے مکار ہیں یعنی مکاروں کو کہتے ہیں بہت بڑے عقل مند ہیں وہ لانتی مکار بھی کبھی عقل مند ہوتا ہے آہ. اور پھر سنو جور و جفاق کا نام جتنا بڑا علاقے کا سالم ہوتا ہے اس کو سر بلند اس کو کہتے ہیں یہ بڑا وڈا بندہ ہے جی علاقے کا بڑا بندہ اس کو شمار کرتے ہیں جو ظالم ہوتا ہے ایمان سے بتاؤ آج کل سکول بڑے بڑے جو علاقے کا وڈیرا شیطان ظالم ترین تلّا بغیر بہمان زانی شرابی کتے کا بچہ ہوتا ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ علاقے کا سر ہے علاقے کا سر, سر ہے سر نازم ہے ایم پی ہے یہ سکول کی حالت بیان کرنے کے بعد حقیقت بیان کرنے کے بعد اب کیا فرماتے ہیں وہاں داخل ہوا میں میرا وہاں داخل ہوا میں آ بختے سوکھتا میرا سبق مسجد کے بھولے لوٹ گیا اندوختہ میرا اندوختہ اندوزی در جمع کرنا اندوخت کرنا اندوختہ جمع کیا ہوا جو میں نے فرماتے ہیں ہے میرے نصیب سڑے سوختنا جلنا جلانا ہے فرمایا وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوختہ میرا میرا سڑیا نصیب میرا جلا ہوا نصیب میرے کیا کہیں جناب برے نصیب کہ وہاں داخل ہوا میں سکول میں جو مسجد کے سبق پڑھے تھے جو وہاں سے دین کی پونجی کی کٹھی کی تھی وہ ساری یہاں آ کر لٹ گئی کیا ہو گئی لٹ گئی میں کہتا ہوں جو لانتی کہتے ہیں ہمارا بچہ مسجد کے بعد اب حفظ کے بعد اسکول میں جا رہا ہے وہ لانتی یہ حال دیکھ پہلے اسلام سیکھا پھر کفر سیکھا وہاں پر تو سب کچھ لٹ گیا ادھر کیوں بھیج رہا ہے تو معین تھے سنو اب یہاں پر اساتذہ کیسے لانتی تھے اساتذہ کی حالت بیان کر رہے ہیں جی تو وہ جو حالت سکول کے اساتذہ کیا تھے معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر جی مجھ کو یہ سکھانے پر کہ اب اللہ نہیں ہے اور حاکم ہے زمانے پر یہاں کے پروفیسر کتے کیا تھے استاد کیا تھے وہ کہتے تھے بھائی اور اللہ حاکم نہیں اور انگریز حاکم ہے اللہ کی حکومت نہیں ہے آپ خط وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب کہتے تھے پڑھاتے تھے ایمان سے یہ رضویر صاحب بول رہے ہیں لندن میں پڑھے رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں بالکل پڑھاتے تھے کہ بھائی اسلام تو تلوار کا مذہب ہے لڑائی کا مذہب ہے جنگ کا مذہب ہے فساد کا مذہب ہے اور لانتی کتے پرو اسلام تلوار کا مذہب ہے اور تیرے یورپی تہذیب اور یورپی مذہب جو ہیں وہ بم کے مذہب ہیں اب پتہ بم زیادہ فسادی ہے یا تلوار پھسا دی زیادہ کیوں بم فسادی ہے یا تلوار بم ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کو جلا کر رکھ دیتا ہے تلوار تمیز کرتی ہے تلوار کہتی ہے جڑی بوٹی نکالنی ہے فصل کو کچھ نہیں کہنا گوڑے مارنے ہیں اچھوں کو کچھ نہیں کہنا سبحان اللہ اللہ ہے بلال کو کچھ نہیں کہنا اور تیرا بم کہتا ہے سب کو مار دینا ہے لاکھ لانات پھر بم فسادی ہوا کہ تلوار لانت بھیجو پرو پر یہ بندر کی اولاد ہے اس کی اولاد ہے میں نہیں کہتا یہ خود کہتے ہیں میں گیا سنو واقعہ بھر دیتا ہوں یہ ابھی رمضان شریف سے چند دن پہلے کسی رمضان تھا وہاں پر ایک لڑکا آیا تھا دیپال کمرشل کالج کا اشفاق نام تھا اس کا ہاں اشفاق اسحاق چودھری اساق چودھری اس کا پروفیسر پڑھانے والا تھا سرکاری سکول میں اب توجہ کیجیے گیارہویں جماعت میں پڑھ رہے تھے وہ لڑکا کہتا ہے استاد نے سر نے ہمیں کہا کہ انسان بندر سے بنا ہے انسان ڈاروان نے ثابت کر دیا ہے لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے کہا سر کیا کہتے ہیں اس نے کیا کہہ رہے ہیں اس نے کہا انسان بندر سے بنا ہے ڈاروان نے ثابت کر دیا ہے وہ لڑکا اٹھ کر کہنے لگا سر پھر آپ بندر کی نسل ہیں اور میں بندر کی نسل ہوں جو سر جو ہے بندر تھے وہ سارے سر اور بندر کے بچے اکٹھے ہو کر جناب بچوں کو مارنا شروع کر دیا دو لڑکے تھے ان کو مارنا شروع کر دیا ابھی مارکیور کنگیر کے بچے وہ تو پڑھا رہے ہو مار کیوں رہے ہو پھر تو حق ہے دوسرے کہا ہے مارتے کیوں اب مارنے لگے پھر انہوں نے سوچا ان کو نکالتا بدنامی ہوگی انہوں نے کہا بتاؤ یار تم نے کبھی اس مولوی کو سنا ہے اس کو جانتے ہو جو پروفیسروں کو گالیاں دیتا ہے اس مقابلوں نے کہا کون سا بدلے آمد بات بن گئی ابھی ہم گئے وہ لڑکے ہفتے کے بعد میرے پاس وہاں پر دال پور پہنچ گیا انہوں نے ساری کہانی سنائی اور ٹیپ میں سب یہ کہانی محفوظ ہے ہمارے پاس ریکارڈ محفوظ ہے بھائی انگلش پڑھ رہے تھے گیارہویں کی انگلش کا مضمون ہے اب بتاؤ ایمان سے ہے یہ بندر کے بچے ہیں ان کو بندر کا بچہ گانا چاہیے کس کا یہ پروفیسر پاسٹر جتنے ہیں ان کو کیا کا بچہ وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب ہے ہاں یاد رکھنا ہمارا اسلام تلوار کا مذہب ہے الحمدللہ کیونکہ ہمارا مذہب جہاد کا مذہب ہے لیکن کفر کی تلوار اور اسلام کی تلوار میں فرق ہے کفر کی تلوار چلتی ہے تو کسی کو نہیں دیکھتی کہ حق والا کٹ رہا ہے یا کون کٹ رہا ہے کفر کی تلوار ظلم کی تلوار ہوتی ہے اسلام کی تلوار انصاف کی تلوار سبحان سبحان اللہ، الل�� اسلام وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب مسلمانوں سے نفرت ہے نہایت پیار کا مذہب وہ پروفیسر مجھے کہتے تھے وہ مسلمانوں سے نفرت رکھو یہی مذہب اچھا ہے مسلمانوں سے لفرت رکھو وہ نام جہادائے تو وہ رہ کے ہستے تھے پرانے غازیوں کو ہسن کہہ کہہ کے ہستے تھے مسلمانوں کے پرانے غازیوں کو محمد بن قاسم جیسوں کو نام خالد بن ولید کے نام لے کر ہنستے تھے بغیرت کے بچے اور کہتے ہیں ہنستے کہ تھے مذاق اڑاتے تھے مجھے ان کے حضور احساس ہوتا تھا خجالت کا کہ یہ تاریخ ہے یا تذکرہ تب جہالت کا فرماتے مل ہیں میں انہوں نے سامنے بیٹھ کے ان کے پھر یار شرمندہ ہوتا ہے یار یہ کیسا اسلام ہے ہمارا کمال ہے یار یہ تو بہت دلیل مذہب ہے نور بلّہ بدوانا. یہ تو جہالت کا مذہب ہے یہ تو اسلام عقل مذہب ہے ہی نہیں یہ, یہ میرے دل کے اندر وہ کہتے ہیں نوز بلّہ لڑک پان کا زمانہ تھا یہ دن میں بے شہوری کے بے لڑک لڑک پانے کا زمانہ تھا یہ دن کے یہ دن تھے شوری کے اسی میں ہو گئے تے مر مذہب سے دوری کے میرا کہ تھی بیڑا گرک ہو گیا بچہ سا کوئی شعور نہیں سی پتہ نہیں سی یہ بکواس کرن ڈائنے ہے لانتی مسلے دلے شرم کر بچوں کو سکون بھیج رہا ہے لاکھ لانا تو تیری بےغتی پر دیکھ تو صحیح سکھا کیا رہے ہیں اور تیرے بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں فرماتے ہیں جناب وہ مذہب سے دوری کے مرلے یہیں طے ہو گئے بچپنے میں یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد سدھ اور تھے سارے یہاں تہذیب نو تھی تو بے طور تھے سارے نئی دنیا سی اکلان تھی نئی تہذیب تھے نہ پرانی تہذیب کی گات تھی یہاں پر تو جو طریقے تھے وہ سب بے ڈھنگے طریقے تھے کیسے کیسے دے یہاں یہاں قور تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی یہاں دش... قور تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی یہاں مذہب نہیں ایک اور ہی مضمون تھا کوئی دش... بلدشا بلدشا میں کوئی اور قانون تھا یہاں قانون قرآن کا نہیں تھا یہاں مذہب نہیں تھا کوئی اور ہی مضمون پڑھاتے تھے لانتی کفر کے یہاں قوموں کی تخریبیں تھیں یہاں ملکوں کی تقسیمیں یہاں قوموں کی تخریبیں تھی یا ملکوں کی تقسیمیں یہاں روحوں کی تفریقیں کے تھی یا جسموں کی تنظیمیں کہتے ہیں کیسے عجیب بات ہے قوم اجاڑ اجاڑ کے رکھا جا سا ملکوں تقسیم کر کر کے رکھے رکھا جاتا یہ ملک ہے جیسے متا ہے دارا بابار عجیب بات ہے یہ پہلے عرب کا اجم کا کتنا بڑا حصہ ایک حکومت تھا انگریز آیا کتے کا بچہ اس نے ٹوٹے چھوٹے چھوٹے لاہور جتنے ملک بنا دیے اور لاہور ملک بنا کر تو پھر جناب جی متحدہ رکھ دیا ارے کتے کے بچے ادھر تو علیحدہ علیحدہ ٹکڑے کر دیے پھر متحدہ اتحاد تو ختم کر دیا متحدہ نام کیوں رکھا ہے یہاں روحوں کی تفریقیں تھیں روحوں کو آپس میں جدا کیا جاتا تھا نفرت دل میں ڈالی جاتی تھی اور اوپر سے جسموں کی تنظیمیں یہ تنظیم راجپوت کی, کی تنظیم ہے یہ ارائیوں کی تنظیمیں ہیں یہ کشمیریوں کی تنظیمیں ہیں یہ کاروں اور گاڑی والوں کی تنظیمیں ہیں یہ رکشے والوں کی یونینیں ہیں جی اندازہ لگاؤ ادھر لانتی ایک دوسرے کو مقابلے میں لا رہے ہیں کتے کے بچے اور ادھر جناب جی کیا اور سنو یہ تعلیم خود سکولوں میں نہیں ہے کیا اسلامی جمعیت طلبہ انجمن طلبا اسلام میرے ساتھ میرے سامنے ایک جناب آئے ہاں وہ ایک چودھری صاحب آئے وہ جناب رحمیا خان ریاض احمد چودھری نوری صاحب جناب انہوں نے کہا میں انجمن طلبا اسلام کو میں نے کہا حضرت وہاں پر بتائیں اسلام ہے کہنے لگا نہیں تو میں نے کہا طلبہ اسلام کہاں سے آ گئے جب اسلام نہیں کفر کی تعلیم ہے تو طلبہ اسلام بڑے ہوئے لے آ گئے تو وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے منافقت منافقت منافع تھا یہی لفظ توڑ کے کہا چلو الحمد جلدی سمجھ آ گئی ہے اسلامی جمعیت طلبہ ہے جی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن وہ لانتی یہ سب دجال کی نسل ہے کیسی عجیب بات ہے کفر یہودیت کی نسل پیداوار ہے اور نام اسلامی رکھا ہوا ہے اور پھر دیکھو تنظیمیں تنظیمیں بنا کر ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں وہاں پر سکولوں میں اور پھر کہتے کیا ہیں یہ تنظیم ہے یہ اسلامی جن تنظیم ہے تنظیم ہے یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں حفیظ علندری کیا کہتے ہیں اس حقیقت کو کس طرح بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں روحوں کی تفریقیں تھی یا جسموں کی تنظیمیں جسموں کی تنظیمیں اور روحوں کی تفریقیں کیسی عجیب بات ہے روح جب جدا ہو گئے لان تو جسم ایک کرا تو کیا کیا توجہ نہیں کی اس میں میں جاتا اس مکتب میں مسموم ہو جاتا افسوس ادھر جاتا ہی نا نہ ادھر جاتا نہ زہری زہر کھاتا مسموم زہر کھاتا غیر کھا جو کا بندہ کھا لے اس کو مضمون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مضمون کہتے ہیں مضمون کہتے ہیں نہ اس متب میں میں جاتا مک مکتب میں جاتا میں نہ یوں مسموم ہو جاتا جو اب معلوم ہے کاش دنوں معلوم ہو جاتا آم آم آم اللہ آم اللہ خنزیر کچھ شرم کر بغیرت قوم کو کفر کے راستے کے سبق مت دے بغیرت حفیظ الندری فرماتے ہیں کاش کے جو مجھے اب کفر سکول کا معلوم ہو ہے پہلے معلوم ہو جاتا تمہیں بچ جاتا ان کو معلوم نہیں ہو سکا چشتیوں نے تمہیں بتا دیا اب تم بھی بچ جاؤ اور لوگوں کو بھی بچا لو دینا دانی ہے افسانہ در افسانہ کہیں اگتا نہ جائے دوستوں کی فرزانہ فرماتے ہیں میری حقیقت حال کیا پوچھتے ہو یہ قصے ہی قصے ہیں کیا سنا ہوں آپ کو کون کون سا قصہ سنا ہوں دوستوں میری اس کہانی سننے سے اکتا نہ جانا تنگ نہ ہو جانا لگتا ہے رضوی صاحب تنگ پڑ رہے ہیں اور وہ بھی دوستوں تنگ نہ پڑ پڑھتا ہے کیا سنا نہیں فرصت مجھے بھی قصہ ذاتی سنانے کی مگر یہ داستان ہے داستان سارے زمانے کی زبان ہے فرماتے ہیں میں اپنی کہانی نہیں سنا رہا اور نہ ہی مجھے فرصت ہے اتنا کہ ذاتی قصے سارے سناؤں تمہیں بات یہ ہے اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ یہ خالی میرا قصہ نہیں پوری قوم کا قصہ ہے کہ فخر سکول میں میں ہی برباد ہوا پوری قوم ہو رہی ہے <سلام> اے اے اے اے <سلام> پاگل قوم لال واہ پائے گی قسم خدا دی عقل ہو خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے تعلیم میرے تھوڑے نبی سرور فرمائے وے جہود نسارا برابر چلسو جی جتی دے برابر ہوں پولا پولی پولا برابر ہوں حدیث تفہم ہے ماں جو بدکاری کرنی تو حدیث مفہوم ہے جو کہ رائشیڈ پل انگلینڈ کا رہائشی ہے خاندان خربا پتی کشمیرینت والا مدت تھی ڈارے پرڈارے کن چلے گئے انگلش جی کہ تار کاتری وغیرہ آئی دن آڑ کھلو سکتے ظاہر بات ہے جم پل کت پڑھن کتنا ایم اے ایجوکیشن خاف صاحب کو چنگا مل پہ استاد وہ آگے تقریر نہ سو یہ چیشتیسٹر سو کیسٹ چال بانجتے بال کو کیا جو کیا یہ جی کرے اپنی جامپال والا ملک سکول اعتراض کر حکومت چھوٹی عمر کی شادی صحت کی بربادی مہکما منسوب مہکما بہبود آبادی ٹی وی ہوں دلیادن جو میاں نو سال سولہ سال دی لڑکی کرو شادی نہ کرو نہیں تو سیاحت برباد تھی فلانے چوٹ مرد نبی پاک اتراض حضور سرکار بارے آدھے نوز بلا واشید دیکھو نو سال دی لڑکی ہو حضرت مائشا پاک لڑکا کرا جو گھل ملک صاحب جو دا دا دا اے استاد جی اتھاں سکی بتری جی ڈ سال چاچے سے نہ پہلی جماعت تعلیم شروع تین کلاس ہو سال کی لڑکی آم پال جمد کتنے سال اتراط کہ سلم پیاد آدھے یہ تھا کہ لانتی تم کافر ہو تم تو آٹھ سال کسی رہے ہو اور چار سال کی لڑکی سے بنا کرتے بچے چار سال کی لڑکی استعمال دو سال سکے گوڑے چاچے جنا کی دو سال کی بچی مری گئی سی مر گئی سی دو سال کی لڑکی نالچے سکے گوڑے جنا کی ہاں بولوش بولو, بولو کہانی بولو, بولو. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ایمان دو سال کی لڑکی <laughs> دو سال اور پتی جی بس دو سال کی پتی جی <laughs> <تصفح> وہ اتراض کر رہے ہیں سہی ہوں حق تواب دانتی پتروں سیاح سڈے تھر کی چاہ میاں سجے پرو کیوں بولی جاگ جب تو یہ لیکن یوں کیونکہ خود انگریزی ٹولا کرتے کا پتر برگیڈیئر ہوں انتا ان لا اسلام سارے اسلام سارے سیرت نگار بزرگان دین نبی پاک لکھنم ادھر اسلام والے بزرگوں نے دن تو پڑے گا جہاں وہ آ کے گا بھی چنے بزرگ نے سارے پہن کی خرچا مارے نے سوچنگ کہ نہیں اسلام کو نقصان دینے کے لیے قانون تے کفردہ پہ چل ہے ہے مسلا سادا بےچارا بھول ہے مسجد کس مسلمان بیٹھے بیٹھے کا کافر بیٹھے چلیں دو میں کیا مجبور سونا مجبور سارے لوگ لو کہ ساکھوں جو آکھے جلید بھی کپو وہ سان ناک کپیں دے ساری دے تنخواہ گئی سچی رسول یہ کہ تو بچ یا دولہ خویشا وہ یدیر دی فوج بچ وے دیں گا آل تو بکتی دو رکھتی دو تو مر... مریا شہید ہے، بھٹو مریا شہید ہے، آجی فوجی مریا شہید ہے، اللہ صدی اللہ عنہ مریا، نبی صلی اللہ عنہ، یہ کفر دا نظام کانون ہے، اسلام دا حکومت دا نظام ہوئے مسلمان فوج بنجے، چاہے مسلمان فوجین نیت چاکیتی ہے صرف مال وانجے دے غنمت دا حاصل کرے تھا منافقت دی موت مرسل آمار آمار آمار آمار آمار آمار آمار حدیش پاک پکا کار ہونا سچ موت مردے چود مرے اگریز قانون کو بچے تا پکا بچہ وہ سن لکھنو سکوان چسٹ نہ کھڑی مسجد ہے مسجد سمجھنا کچہری مسجد مسجد ہے مسجد مسجد سمجھنا مسجد صرف اگر مسجد نماز پڑھنی پہ آم زمین شہید ہزار मर्द मर्दी में बनया रन कतारन उत चढ़ी पिछू बन जो सुथन सिकी नंगी टी खड़ी اور دا، کوئی بھینڈ چور پیو ہو سی کیا بھی شکار ایک مال اسے جنم لیتے مر گئی ہے پوچھو قوم کیڑی ہے اے صحیح سننی رسول خوش پاک میران لا خد دی لانتے اللہ تنگا خدا کی لانت نان جی تارے خدا نے کو کٹا پچوکو بغیر خدا کا غزالی زمان بنا رکھتے ہیں جیری پینٹ اگریز ہی وقت ملازم سید امام شاہی جان دو شریف محمد گھوٹو رام تب بھی پیر مہر علی شاہ سر پیر پیر گوٹا ہی گھوٹا ہے ملتان درے آلم اتنا گزرے کتوں میں بہل پور آپ پوتر اگلی نار آئے مولا محمد تو ہے بیٹھائی جناب اللہ پڑھے تھے ازہر اللہ بخش قدرتی ڈاکٹر رشتے داری کسرا ہے ہندوستانی آلم نی کو اللہ نے اپنے مسلمان کی ہدایت آس ہوتا رہے. افضل کے دن گلو جان چھ رات اتنی جو میں کہ میں حالانکہ بڑے کدمی میں پتر سجاد کازمی دے خوادے. اس دنیا کے لیے ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں کسی قرآن کی ضرورت نہیں کسی رسول کی ضرورت نہیں کیس ہٹ کیسے چاوا جی اللہ فنا ہو تو میرا ناک کپا ہے کسی خدا کی ضرورت نہیں بس کنہرا چوکھے خدا ہے کسی قرآن کی ضرورت نہیں چوکھے قرآن ہے کسی رسول کی ضرورت نہیں بلا فون کی حضرت آپ کا یہ کتاب ہاں ہاں بھائی دیکھو چین والے امریکہ والے برطانیہ والے جو خدا رسول کو نہیں مانتے وہ کیسے اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں کل میں پڑھایا گرام اڑ گئے بھی رمضان سے تو پی پرست خدا بھی ہوں مسلمان سنی پیر پسند ہوں لانتے پی دسا ہوا بھی لفظ کہڑا بولی جنہیں کوئی اتنا تمیز کہے جو مرید کو آخر کیا پیر بن بیٹھا وہ اپنا بکے پانچ سو بندہ بٹھائی دلیا نارا کٹ مارے سب دوست ہے کام کام خراب مدرسا شرارے کمرے کلما پڑا دوبارہ آجاد میں کلمہ پڑھ گا پانچ سو کافر کرا دا کیا بنسی بالا خدا بخش ادہ دربار ہونا دنیا بھی معاملہ ہونا یہ ہوئی انگریزی تہذیب